رامدلله ومن اله الا الله وحده, وحده وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا و سندنا وَالطَّبِيبُ قُلُوبِنَا وَشِفَاؤُنَا وَالشَّفِيعُ نَا وَصُدُورُنَا وَمَلْجَأُنَا وَمَلْجَأَنَا وَمَأْوَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق الله العظيم صدق الرسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهم سل على سجدنا محمد نم مولارا محمد وبا وسلم محبت ذوق شوق اور عقیدت کے ساتھ تمام مذاق مل کر حدی درد السلام پیش ورمائ سارم والسلام کا یا رسول اللہ سالات والسلام مالئی کا یا حبیب اللہ اصالۃ سالا ملئی یا رحمت المین اصالۃ والسلام عالی کا یا شفیع المز ہم دو سلاد کے بعد میری نہت واجب الطرام معاس محترم سمین حاضری الحمدللہ للہ آپ سب متقفین حضرات ان تربیتی نشستوں میں تمام تر محبت و عقیدت کے ساتھ حاضر ہیں دعا ہے اللہ تعالی آپ کی اور ہم سب کی ساحری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہے آج کی گفتگو حقوق کے والدین کے حوالے سے میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا یہ پنکھا بند کر دیا کہ اسلام میں والدین کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے میں نے جو آت مقدسہ تلاوت کی ہے اس آیت مقدسہ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عقید توحید کے بعد ان ایمانیات اطاعت الہی کے فورن بعد سب سے زیادہ جس عمل پر زور دیا ہے کہ جس عمل کا ذکر کیا ہے وہ ہے اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا عشاط مقدسہ میں فرمایا کے باقاعدہ ربو کا اللہ تعاب اللہ وبیل والدین کہ تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم فقط عبادت اسی کی کرو قبل والدین احسانہ اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کرو اور دوسری یاد مقدسہ میں فرما کہ وہ عبد اللہ والا تشریکو بھی شعہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ بل والدین اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ یعنی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک بطالیہ نے عقیدہ توحید کے بعد والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ایک اور ایتے مقدسہ میں بھی فرمایا کہ وہ عز اخذ نا می سا کا بنی اسرائیل لا الا اللہ کا قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ہم نے ان سے میساق لیا وعدہ لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے ہیں ان تمام آیات مقدسہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے اور جسم اور روح اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں لہذا ہمارے جسم کا اور ہماری روح کا زیادہ حق اور فرض یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں جس نے ہمیں یہ جسم دیا اور ہمارے اس جسم میں جس نے روح دی ہے لیکن اس جسم اور رو جو ہمیں اتا ہوئی یہ اتا ہونے کا سبب ہمارے والدین بنے ہیں یعنی ہمارے باپ ہمارا باپ ہمارے والدہ ان دونوں کا تعلق جڑا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا وہ سبب بنے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے معن بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوپ سے پیش آنے کا ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا قرآن مجید فرقان حمید کی نایات مبارکہ کے ساتھ ساتھ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں بھی اسی بات پر زیادہ توجہ دی گئی کہ حضور علیہ سات وسلم کی بارگاہ میں شخص حاضر ہوا آ کر عرض کیا رسول اللہ من احق کو صحبتی حسن کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام کا تمہاری ماں پھر ارض کیا یا رسول اللہ سما من پھر اس کے بعد حضور نے پھر فرمایا ام کا تمہاری ماں تیسری مرتبہ پھر ارض کیا سما من یا رسول اللہ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا ام کا تمہاری ماں چوتھی مرتبہ اس نے ارض کیا تو حضور نے فرمایا ابو کا تیرا والد یعنی ماں کا حق باپ کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے یعنی اسلام نے یہاں تک حقوق کی تقسیم کر دی کہ سب سے زیادہ حق کس کا پھر اس کے بعد کس کا ہے اور حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک یہ روایت بھی بیان کی کہ راغ مانف ہوں راغ ماہ ف راغ منفو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد سنوایا کہ اس کی ناک کالو دو یعنی وہ ظلیل و رسوا ہو جائے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے کیلا من اللہ صحابہ نے عرض کی اللہ کون آپ علیہ صاط نے فرمایا من ادرک رکا وان نہیں ان دل قبر عہد ہوما او قلعہ سلم جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ ذلیل رسوا ہو جائے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر کیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی آتے مقدسہ میں بھی اس عنوان کو اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ جوانی میں تو انسان کے والدین اپنی قوت اور طاقت کی بلبوتے پر بہت سے کام کر بھی لیتے ہیں اولاد سے کروا بھی لیتے ہیں لیکن جب وہ بوڑھے ہو جائیں ضعیف ہو جائیں کمزور ہو جائیں تو پھر انہیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو انہیں زیادہ دکھ پہنچتا ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کا ذکر کیا اور قرآن کی آت مقدسہ وہ قدا ربو کا اللہ تابدین اس آت مقدسہ کے اگلے حصے میں بھی اسی عنوان ہی کو بیان کیا گیا ہے اما یبر و غنہ اندا او اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کی خدمت کرتے ہوئے انہیں اف تک بھی نہ کہنا یعنی قرآن پاک نے اف کا کلمہ کہنے سے بھی منع کیا وہ ناگواری کا احساس کہ جو انسان اپنے ماں باپ کی ایسی ناپسندیدہ بات کے جو اسے پسند نہیں ہے وہ سن کر ناگواری کا اظہار کرتا ہے منہ سے تو کچھ نہیں کہتا لیکن اف یا ہائے کہہ کر وہ اپنی اس ناگواری کا احساس کرتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس سے منع کر دیا گیا وجہ کیا ہے کہ عام طور پر بڑھاپے میں جا کر انسان سے کچھ ایسی آداد سرزاد ہوتی ہیں کہ جس سے اولاد برداشت نہیں کرتی قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اس وقت صبر کیا جائے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ انتہائی محبت اور الفت کا اظہار کیا جا ایک بات ایک واقعہ جو آپ نے بچپن میں بھی سنا ہوگا ہم بھی سنتے ہیں اب بھی سن رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن ظاہر بڑے بڑے علماء نے اسے بیان کیا بہت سی کتابوں میں لکھا ہے پڑھا جاتا ہے لیکن وہ حقیقت سے بہت قریب ہے اور بہت عبرت آموز واقعہ ہے کہ ایک باپ بوڑھا اپنے جوان بیٹے کے ساتھ اپنے سہن میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا بیٹا وہ ہے کہ جس نے اسے بہت زیادہ تعلیم دلوائی بلکہ بیرون ملک بھیجا اور وہاں سے وہ تعلیم حاصل کر کے آیا اور تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد گھر میں باپ کے ساتھ بیٹھا ہے شام کا وقت ہے دونوں باپ بیٹا سہن میں چارپائی پر بیٹھے سامنے دیوار پر ایک کوا آ کر بیٹھا تو بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ سامنے کیا ہے تو بیٹا کہنے لگا با جان یہ کوا ہے باپ خاموش ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے پوچھا بیٹا ادھر دیکھنا یہ کیا ہے بیٹے نے کہا با جان یہ کوا ہے تیسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد پھر بے باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے تو وہ کہنے لگا ابا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو بتایا کہ یہ کوا ہے چوتھی مرتبہ پھر یہ بات کہی کہ یہ کیا ہے اس نے تھوڑا سا اور ناگوارک احساس کیا کہ ابا نے ایک دفعہ بتا تو دیا ہے کہ یہ کوا ہے پانچویں مرتبہ پھر اس نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد تو اس نے کہا ابا ایک دفعہ بتایا کہ یہ کوا ہے کوا بس باپ نے یہ بات سنی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا یہ بزرگ حضرات میری اس بات کی تصدیق کریں گے اور آپ میں سے بھی ممکن ہے کسی بھائی کسی دوست کو یہ عادت ہو کہ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ڈائری لکھتے ہیں اور اسی سے لکھنے کا ذوق شوق بڑھتا ہے قصوص طالب علم مدرسے کا ہو یا کالج یونیورسٹی کا ہو اگر اسے ادب سے ذوق ہو تو وہ ڈائری لکھا کرتا ہے اور ڈائری کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے کہ ابتدائی طور پر انسان یہ لکھتا ہے کہ آج صبح میں بیدار ہوا میں نے فجر کی نماز فلاں مسجد میں ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اتنی دیر تلاوت قرآن کی نماز اشراک ادا کی پھر میں گھر پہ آیا میں نے ناشتہ کیا بلکہ بعض لوگ یہاں تک لکھتے ہیں کہ آج ناشتے میں میں نے کیا لیا پھر میں اپنی ملازمت پر گیا پھر کوئی اہم واقعہ یا کسی دوست سے ملاقات ہوتی ہے یا جس سے دل خوش ہوتا ہے انسان اس واقعے کو ہائی لائٹ کرتا ہے ڈائری میوزری جو ڈائری بنتی ہے اس میں تاریخ لکھی جاتی ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے ڈائری بنائی ہی اسی لیے گئی کہ اس پر اپنے روز مرہ کے معمولات لکھی لیے جائیں اہم واقعات لکھے جائیں اس سے ایک تو یہ کہ آپ کی زندگی کی تاریخ مرتب ہوتی رہتی ہے کہ آج آپ نے کیا کیا کل کیا, کیا آپ کی اولاد پڑھے گی آپ خود پڑھیں گے وہ اچھے کام ہیں آپ اس پر خوش ہوں گے کہ وہ غلط کام ہے تو آپ آئندہ اس کی صلاح کریں گے تو وہ شخص بھی ڈائری لکھا کرتا تھا اپنے روزمرہ کے واقعات اپنے گھر میں گیا کمرے میں ایک پرانی سی ڈائری اٹھائی اور اٹھا کر لایا اور ایک وہ جگہ کھول کر سفا کھول کر اپنے بیٹے کے سامنے رکھتے ہوئے کہا بیٹا یہ ذرا پڑھ کے سنانا کیا لکھا ہوا اب بیٹا بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا اس نے پڑھنا شروع کیا اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ آج میں شام کے وقت اپنے گھر کے سہن میں بیٹھا تھا میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا بھی بیٹھا تھا اور سامنے دیوار پر آ کر ایک کوا بیٹھا میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے میں نے اسے جواب دیا کہ یہ کوا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے پوچھا ابا جان یہ کیا ہے میں نے کہا کہ کوا ہے یہاں تک کہ میرے بیٹے نے مجھ سے پچیس مرتبہ پوچھا کہ یہ کیا ہے میں نے ہر بار بڑی محبت سے اسے جواب دیا کہ یہ کوا ہے مجھے اپنے بیٹے کی اس ادا پر بہت پیار آیا مجھے بہت اچھا لگا اس نے ڈائری لکھی اور بیٹے کو اس نے پڑھایا بیٹے نے جب پڑھا باپ کی طرف دیکھا تو باپ کہنے لگا اے بیٹا یہ اس بچپن میں یہ تیری بات ہے کہ تو نے مجھ سے پچیس مرتبہ پوچھا تھا اور میں نے پچیس مرتبہ محبت سے جواب دیا تھا اور صرف محبت سے جواب نہیں دیا بلکہ تیری ادا مجھے پسند آئی تجھ پر مجھے پیار آیا تھا اور آج میں نے صرف پانچ مرتبہ پوچھا ہے تو مجھ سے ناراض ہو رہا ہے تو غصہ کھا رہا ہے یعنی یہ واقعے میں عبرت بہت ہے یہ سچ ہے یا نہیں ہے اس سے سروکار نہیں لیکن یہ حقیقت سے بہت قریب ہے بڑے بڑے اولاما نے اسے بیان کیا ہے کتب کے حوالے سے جنہوں نے لکھا ہے اس میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے آپ نے بھی بڑے بڑے علماء اور بزرگوں سے سنا ہوگا لیکن حقیقت کیا ہے کہ میں اور آپ آج اپنی زندگی پر غور کر لیں کہ ہم کیا کچھ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے کیسے تقاضے کرتے ہیں کیسے کیسے مطالبے کرتے ہیں اور اگر آپ اب جوان ہو گئے بڑے ہو گئے چھوٹے بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچہ گھر میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے کس طرح پیش آتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ سے کیسے پیش آتا ہوگا بے آئی یہ صورت ہماری رہی اور ممکن ہم کہیں اس سے زیادہ زدی ہوں زیادہ اپنے ماں باپ کو تنگ کیا ہو لیکن ہر بار ماں اور باپ نے بڑے پیار اور شفق سے ہماری ہر بات کو مانا ہماری زد کو پورا کیا غلط بات کی تو سمجھانے کی کوشش کی اور آج اگر بڑا ہو کر انسان اپنے ماں باپ کی ایسی بات کو ناگوار محسوس کرے تو کتنی دکھ اور تکلیف کی بات ہوگی اس ماں کے لیے یہ باپ کے لیے تو قرآن پاک نے اس لیے فرمایا کہ اما یب الوغنہ امدق کے بارے آخد ہوما فلا تقل ہوں افی ولا تنہر ہو قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کی بارگاہ میں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں جب بھی اپنے ماں باپ سے بات کرنا تو کون کری بڑے نرمی کے ساتھ بات کرنا وہ جنا ذلر اور ان کے سامنے انتہائی آجری اور انتشادی کا اظہار کرنا اور بعض مترجمین نے ترجمہ یہ کیا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو زلیل کر دینا یعنی وہ ذلت اور رسوائی جو ماں باپ کے سامنے ہو رہی ہے اسے اپنے لیے فخر سمجھے کہ کوئی بات نہیں میرے باپ نے اگر مجھے کچھ کہہ دیا میری ماں نے کچھ کہہ دیا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انتہائی آج اور ان قیدار کی کا اظہار کیا جا جیسا کہ عام طور پر ہو جاتا ہے آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں یا آپ اسکول سے آئے کالج سے آئے کاروبار سے آئے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ نے کوئی غلطی کی والد آئے دوستوں کے سامنے ڈانٹ دیا تو بعض لوگ بعد میں اپنے باپ سے ناراض ہوتے ہیں اور گھر میں ماں کے سامنے یال خاندان کے سامنے احتجاج کرتے ہیں کہ میرے دوستوں کے سامنے مجھے زلیل اور رسوا کر دیا اگر کر دیا تو وہ زلیل کرنے والا کوئی اور نہیں ہمارا باپ ہے وہ کچھ کہنے والی کوئی اور عورت نہیں ہماری ماں ہے کہ جس نے نو مہینے تک ہمیں اپنے وطن میں رکھا اور ہماری ان حرکات اور سکنات کی جو ہم نے کی جس کے بعد اسے تکلیف ہوئی لمحہ بلحہ اس نے برداشت کیا آج اگر وہ ایک بات کر رہی ہے تو ہم اتنی سے تکلیف برداشت نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اور اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کوئی اور آدمی نہیں یہ میرا والد ہے اور یہ کہہ سکتا اور میرے والد نے میری اس غلطی پر توقع بہت اچھا ہوا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے بڑی مہربانی ہے کہ میرے والد حیات ہیں میری غلطی پر میری سلا کرتے ہیں اگر آج میرے والد نہ ہوتے تو میں یہ غلطی کر کے شیر ہو جاتا تو یوں انسان اپنے دوستوں کو بھی اور گھر میں جائے تو ماں کو عزت اور عظمت کے ساتھ باپ کو اور ماں کو سلام پیش کرے کہ آپ نے میری اصلاح کی ہے نہ کہ احتجاج کیا جائے کہ آپ نے میری عزت اور احترام میرے دوستوں کے سامنے نہیں کی میری بےزتی کر دی مجھے ذلیل رسوا کر دیا قرآن کی آیت کا ترجمہ اگر اپنی زبان میں ہم کریں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ماں باپ اگر ذلیل رسوا بھی کرے تو اسے اپنے لیے فخر سمجھا جائے اور ماں باپ سے آج ہی اور ان کے, کے ساتھ انسان پیش آئے حضرت سعید نبھن ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو میں نے پیش کی کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ آدمی ظلیل اور رسوا ہو جائے کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے اب اگر یہاں کسی کے ماں باپ غلط کرتے ہیں جاتی کرتے ہیں تو وہ ان کا معاملہ ہے وہ جانے اور ان کا خالق و مالک جانے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ آر جی اور ان کے ساری کے ساتھ پیش آیا جائے یہاں تک کہ شریعت موسوی اور شریعت عیسوی میں بھی ان کو والدین کے ادب و احترام کا درس دیا جیسا کہ یاد مقدسہ میں نے کی کہ بھائی آخر کا بنی اسرائیل اللہ تاب اللہ وبل والدین اخسانہ قوم بن اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اس کے مان با جو دوسرا وعدہ لیا وہ یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آؤ تو شریعت عیسوی اور مصوی میں بھی اگر اتنی زیادہ اہمیت والدین کو دی گئی تو امت مسلمہ تو قیامت تک رہبر اور رہنما بن کر آئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو امت مسلمہ ہی کے ذریعے سے حدت ملنی ہے تو ہمیں تو بدرجہ عدم اس بات کو حکم دیا گیا تو اپنے والدین کے حقوق ادا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا یہاں تک کہ مشکاشریف کی حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا من ارد وار دہی فقط ارد خالقہ کا وہ من اصختہ وار فقط اس خاطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور ایک اور حدیث مبارکہ میں سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ وہ جنت کا و نار کا کہ یہ دونوں یعنی ماں اور باپ یہی تمہاری جنت ہیں اور یہی تمہاری دوزخ ہے یعنی جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو خوش کر لیتا ہے اسے جنت ادا ہو جائے گی اور جو انہیں ناراض کر دیتا ہے گویا وہ جہنم کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال رہا ہے اور سرکار کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے دل. جنت و اقدام الامہات اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے تلے رکھی ہے یہاں تک کہ ماں کی خدمت کو جہاز سے بھی افضل سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے آ کر یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب رسول اللہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالی کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین عمل بتایا اور فرمایا کہ یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے وہ تین عمل کیا فرمایا کہ السلاۃ اللہ وقت برز الوالدین الجہاد الفی سبید اللہ پہلی بات آپ نے فرمائی کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا اس پر پہلے بھی ایک دن میں مختصر گفتگو کر چکا ہوں نماز کے حوالے سے وقت پر ادا کرنے کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کی گزار کی تھی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند اور محبوب ہے ہر چیز سے کہ انسان اس کا بندہ اپنے وقت پر جو نماز کا وقت ہے اس وقت میں نماز کو ادا کر دیا جائے دوسری بات نماز کے بعد جو اللہ کو پسند ہے وہ حضور نے فرمایا بالر والدین اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا اور تیسرے نمبر پر یہ ہے الجہاد جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی جہاد کو والدین کے حقوق کے بعد بیان کیا جا رہا پہلے والدین کے حقوق کا ذکر کیا جا رہا یعنی ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے موقع ہوتا ہے اور ترجیحات ہوتی ہے قرآن نے حدیث نے ان ترجیحات کو مقرر کر دیا اب اگر کوئی انسان جہاد کا ذوق لے کر شوق لے کر اسے جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے اور بوڑھے والدین گھر میں ہیں اور وہ جہاد پر جا رہا ہے تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مبارکہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے کیا وہ تبلیغی گش پر نکل گیا اس کو تبلیغ کا شوق ہے وہ تبلیغ کرنا چاہتا ہے گھر میں ماں باپ بوڑھے بہن بھائی بیمار ہیں یا ان کو اشد ضرورت ہے کیا اسلام اور شریعت اس بات کی اجازت دیتا ہے قطر اجازت نہیں دیتا بلکہ شری مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ کسی جنگل میں ہوں بیابان میں ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ ہوں اور آپ با جماعت نماز پڑھنے کے بے حد پابند ہیں کبھی جماعت کو آپ ترک نہیں کرتے اور آپ اس مقام پر اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ تم یہاں صبر کرو میں با جماعت نماز ادا کرنے جا رہا ہوں اور آپ کی بیوی آپ سے کہتی کہ میں یہاں ڈر رہی ہوں خوف میں مبتلا ہوں کوئی شخص آ کر میری عزت پر حملہ کر سکتا ہے کوئی درندہ آ کر مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور انسان کہے کہ نہیں میں تو جماعت نہیں چھوڑ سکتا اور ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی بیوی مر جائے یا کوئی نقصان ہو جائے اس کا ذمہ دار کون ہوگا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں وہ گھر پر نماز ادا کرے والدین بیمار ہیں خدمت کرنے والا کوئی نہیں جماعت اگر جا رہا ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہا پہلا فرض اس کا یہ ہے کہ وہ ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائے گھر میں نماز پڑھ لے اور فارغ ہو کر خدمت میں کمر پستہ ہو جائے تو ہر شوق ضروری نہیں کہ اسے پورا کیا جائے بلکہ اس شوق کا وقت دیکھا جائے گا کہ وہ وقت اس کا پورا کرنے کا ہے یا نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو تین چیزیں پسند ہیں نماز اپنے وقت پر ادا کرنا والدین کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کرنا اور اس کے بعد جہاد پیش ابھی دلہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کو ماں باپ کی خدمت پر ترجیح نہیں دی بلکہ ماں باپ کی خدمت کو جہاد پر ترجی دی ہے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں اور بالکل اخلاص نیت کے ساتھ فخط ثواب کی نیت سے عجر و ثواب کے حصول کے لیے آپ مجھے جہاد کی اجازت عطا فرما دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو واقعی فقط ثواب کی نیت سے جہاد پر جانا چاہتا ہے اس نے یا رسول اللہ بالکل واقعی اخلاص نیت کے ساتھ فقط ثواب کے حصول کے لیے حضور نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں حیات ہیں اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا وسلم ہاں میرے ماں باپ زندہ ہے سرکار نے فرمایا قال افل فإن فائنل جنت آئندہ جن بروا بس اپنے ماں باپ کی خدمت کو لازم پکڑ جنت تیری ماں کے قدموں کے تلے ہے جنت تجھے وہی مل جائے گی جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں اگر ماں باپ کی خدمت کے مقابلے میں جہاد بہت زیادہ افضل ہوتا تو سرکار ایسے صحابی کو بات سن کر سینے سے لگا کر بوسہ دے کر اور فرماتے کہ اب تو جہاد پر جا فرمایا نہیں پوچھا تیرے ماں باپ حیات ہے آپ اس نے عرض کیا اللہ حیات فرما فل ضم بس تو جا اپنی ماں کی خدمت کو پکڑ لے لازم پکڑ اس نے کہا میری ماں زندہ ہے سرکار نے فرمایا ماں کی خدمت کر فائنل جنت آئندہ رج آپس جنت اس کے قدموں کے تلے ہیں جنت بھائی اس کے قدموں کے ساتھ مل جائیں گے یہ ارشاد عام ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے مت ہے یہ کسی ایک صحابی کے لیے تخصیص نہیں ہے ہر مسلمان کے لیے اگر اس کے والدین حیات بوڑھے ہیں دونوں یا ایک اور ان کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر پہلی جو علیہ السلام نے ترجیح مقرر کی ہے وہ یہ کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی جائے ہاں اگر وہ خیریت سے ہے صحت مند ہیں یا آپ کے اور بائی بھی ہے پہلی بات تو یہ کہ بائی ہونے کے باوجود بھی ہر اولاد پر اپنے ماں باپ کی خدمت لازم ہے لیکن اگر وہ صحت مند ہے اور باخوشی اجازت دے رہے ہیں تو شریعت پھر اجازت دیتی ہے کہ ہاں چلے جا۔ اب اس حوالے سے غور کر لیا جائے کہ بعض لوگ جہاد کے نام پر امت مسلمہ کے نوجوانوں کو کس رخ پر ڈال رہے ہیں نام تو جہاد کا علا ماشاءاللہ ورنہ صورتحال آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں رہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ہٹ کر ماں باپ کا نافرمان فرمان بنا کر اگر کوئی نوجوان جہاد پر جاتا ہے تو اس کے جہاد کی کیا حیثیت رہ جائے گی کہ جس پر ماں باپ ناراض ہوں اور وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوں اور اسے بد دعائیں دے رہے ہوں اور اس کی یاد میں تڑپ رہے ہوں اور بغیر اجازت کے وہ چلا جائے تو آپ خود بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی اس وقت ان عبادات کی کیا حیثیت رہ جائے گی تو صرف عبادات جنت کا باعث نہیں ہے اگر ماں باپ کا گستاخ اور بے ادب ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی فرما برداری بھی بہت زیادہ ضروری حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے میں نامی نام آپ نے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا یمن کے علاقے کے رہائشی تھے یمن ہی ہیں اور حضور کے زمانے میں آئے لیکن درجہ صحابیت اور فائض نہیں ہوئے اور یہ حضرت ویسے کرنی وہی کہ غزوہ اوت کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کو اطلاع پہنچی تو آپ نے ایک دانت دوسرا دانت تیسرا دانت یہاں تک دا پورے دانت نکال دے کہ میرے آکے کریم کا کون سا دانت شہید ہوا محبت رسول اتنی لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے آپ کی صحبت پاک کا درجۂ صحابیت پر فارسی وجہ کیا تھی کہ ان کی ماں بوڑھی تھی بیمار تھی ہر وقت ماں کی خدمت میں لگے رہتے اور مسلم کی ایک میں تو یہاں تک کہ حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں سرکار جانتے کہ میرا عاشق ہے میرا دیوانہ ہے متوالا ہے بے انتہا مجھ سے محبت کرتا ہے اور پیغام پہنچا سلام اور دعا کے پیغام پہنچتے رہتے آج کی یاس اللہ حاضر ہونا چاہتا ہوں سرکار دعالم نے خود منع فرما کے اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو میری بارگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں یعنی انسان آج کے دور میں فقط گمبد خضرہ کا تصور آتا ہے تو دل تڑپنے لگتا ہے یعنی ایک عام مسلمان بھی جس کے دل میں ذرا سی محبت ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وارسلم کی وہ بھی چاہتا ہے کہ میں مدینت المنورہ میں حضور کے روز انور کے دیدار کے لیے حاضر ہو جاؤں گمبد خزرہ کا فقط دیدار ہی حاضر ہو جائے تو بڑی شہادت عام مسلمان سمجھتا ہے اور وہ تو سرکار اس زمانہ اقدس میں حضور کا دیدار کتنے بڑے کمال کی بات ہے لیکن سرکار نے منع فرما دیا اور دوسری روایت میں یہ کہ آپ نے اپنی والدہ معاہدہ سے اجازت چاہی کہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں تو آپ کی والدہ معاہدہ نے اجازت ادا فرمائی اور یہ فرمایا آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے حکم کی کس حد تک تعمیل اور پھر اس پر انعام کتنا ملتا انعام کس حد تک ادا ہے اللہ کی بارگاہ سے والدہ نے کہا حضرت ویسے کرنی سے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اگر سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہو تو جلدی ملاقات کر کے واپس آ جانا رکنا نہیں ماں نے اتنا کہا آگے تفصیل نہیں ہے حضرت ویسے کرنی مدینہ طیبہ تشریف لائے اچانک آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق کی اس دن مدینہ منورہ تشریف نہیں رکھتے تھے کہیں اور تشریف لے گئے تھے آنے میں دیر دی ماں کا حکم تھا کہ جانا اور مل کر فوراً واپس آ جانا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پتہ چلا کہ مدینے میں نہیں حضرت سے کرنی بغیر ملے آ گئے یہی یعنی تھوڑا انتظار کر لیتے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا درجہ صحابیت پر فائد ہو جاتے کہ صحابی کا بہت بڑا مقام ہے کہ کوئی غوث کتب ابدال صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہاں ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی بادگاہ میں آ کر آپ سے پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ حضرت حضرت مسئلہ یہ بتائیں کہ کیا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ افضل ہیں حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں اور حضرت عمر بن عبد العزیز سانیہ عمر کہلاتے ہیں کہ آپ نے خلافت راجدہ کا نظام قائم کیا اور تاریخ آپ کو ثانی عمر فاروق کے نام سے یاد کرتی ہے پہچانتی آپ کا بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ کہ آپ نے اسلام کی جو خدمت کی وہ بھی کم نہیں اور پھر سوال کرنے والے نے مقابلے میں اس صحابی کا نام لیا کہ جسے تاریخی حوالے سے اہل ایمان میں اس قسم کی باتیں پھیلا کر ایک پورے گروہ کو مخالف بنا دیا کہ حضرت علی المرتضی سے حضرت امیر معاویہ کے اختلاف کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے اقدر سے ناؤز باللہ بد زن ہیں بلکہ بہت سے لوگ تو گالی بھی دیتے ہیں لیکن ہم حسنت و جماعت کا مسلک اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں حضرت علی حتبر تھے اور حضرت امیر معاویہ سے اشتہادی خطا ہوئی اور اشتہادی خطا ہو سکتی ہے معصوم صرف اللہ کے نبی اور رسول ہوا کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ذات معصوم نہیں ہے یعنی ہم اہل سنت و جماعت کا قیدہ یہ ہے لیکن دونوں کا ادب و احترام ہم اہل سنت و جماعت کرتے ہیں اور اس کو لازم قرار دیتے ہیں نہ حضرت علی کی توہین کی اجازت اہل سنا ہوا جماعت میں ہے نہ حضرت امیر معاویہ کیوں نے بات کر دی اس سوال کرنے والے اسی نظریے پر سوال کیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا آپ نے اس کا سوال سنا اور سن کر فرمانے لگے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ صحابی نہیں ہے لیکن بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہیں ثانی عمر کہلاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرمانے لگے اس آدمی کی بات سن کر سوال سن کر آپ نے جواب دیا کہ جہاں تک بات افضلیت کی ہے تو حضرت امیر معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی جنگوں میں جہاد میں شریک ہوئے بہت سے غزوات میں شریک ہوئے اور حضور کی ماہیت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جن جن غزوات میں شریک ہوئے ان غزوات میں جو گھوڑوں کے قدموں سے خاک اڑی تھی جو خاک حضرت امیر معاویہ کے ناک کے اندر پڑی اگر اس کے مقابلے میں ایک عمر بن عبد العزیز نہیں ستر عمر بن عبد العزیز وہ بھی اس کردے راہ نہیں پہنچ سکتے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک میں جہاد کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مٹی اور گرد پڑ گئی تھی اس کے برابر بھی نہیں تو صحابی کے درجے کی درجہ کتنا بلند ہے کہ اس کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا تو حضرت ویسے کرنی اتنے بڑے اعزاز کو حاصل نہ کر پائے لیکن انعام کیا ملا کیوں نہ کر پائے اپنی ماں کی خدمت کے بعد کہ نبی پاک نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرو انعام کتنا ہے سرکار سے محبت کتنی ہے اور سرکار کی توجہ کتنی ہے سرکار کی نگاہ ن کیا کچھ دیکھتی ہے کہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا اے عمر میرا ایک دوست عاشق جس کا نام اویس او ہے کرن کرنے والا ہے کبھی ملاقات ہو جائے تو اے عمر اس سے دعا کروانا کہ اس کی دعائیں اللہ قبول کر دیتا ہے آپ دیکھیں سرکار خود فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق سے اور ایک روایت میں یہ کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المتحیٰ کو سرکار نے اپنی کمیز مبارک جب مبارک عطا کیا کہ یہ اویس کو تحفے میں پیش کرنا اور اس سے کہنا کہ میری امت کی محبت کی دعا کر دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے یہ فرمایا کہ جب کبھی ملاقات ہو جائے تو اس سے دعا کروانا اس کی یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ اس سے دعا کروا جائے حضور نے فرمایا اس کی دعائیں اللہ قبول کرتا حضرت عمر نے حضور سے سنا سرکار نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ اس کا نام ویسے سے کرن کا رہنے والا ہے بلکہ فرمایا عمر اس کی شکل و صورت یہ ہوگی اس کا قد کاٹ یہ ہوگا اور وہ اس حیثیت کا مالک ہوگا یعنی نبی پاک اتنے رحیم و کریم اتنے شفیق کہ جو محبت کرتا ہے بے شک حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا ہو وہ صحابی نہ ہو لیکن سرکار صرف جو محبت کرتا ہے سچی محبت کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں صرف اس کا سلام ہی نہیں پہنچتا بلکہ سرکار اپنی نگاہ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں حضرت عمر فاروق کو آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ شکل صورت ہوگی یہ علامت ہوگی یہ نشانی ہوگی یہ نام ہوگا حضرت عمر فاروق پھر کرن سے جو بھی کافلہ آتا آپ فوراً اس کافلے میں پہنچتے ان سے پوچھتے تم میں کوئی ویسٹ نام کا آدمی ہے وہ کہتے ہیں نہیں آپ پھر مایوس ہو جاتے یہاں تک کہ ایک دن حضرت اویس آ کے ذریعے اپنی والدہ کے وفات کے بعد حج بھی کی ہے مدینہ بھی آئے تو حضرت عمر فاروق کرن کے کافرے کا جب بھی سنتے آپ کا معمول تھا سرکار کے فرمان پر اس حد تک یقین کہ جب بھی سنتے فوراً آتے اور پوچھا کر کے اویس ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے کافرے میں ویسے کرنی ہیں گئے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ سرکار نے جو نشانییں بتائی تھی مینو ان سرکار سرکالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں حضرت عمر فاروق کو حضرت ویس سے کرنی میں نظر آئی تو حضرت عمر فاروق ملے ملاقات کی اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو حضرت ویس سے کرنے عرض کرنے لگے یا میرے المومنین اس میں دعا کی کیا بات ہے عمر مجھ سے کیوں دروازہ کرانے آئے ہو کیا خصوصیت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عمر عرض کرنے لگے ویس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تم سے ملاقات ہو یا تم سے ملاقات ضرور کروں تم سے دعا کرواؤں اس لیے کہ تمہاری دعائیں اللہ تعالی قبول کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جب یہ فرمان سنا تو حضرت سے کرنے کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے اور رونے لگے بارہ الگ طویل واقع حضرت علی اور حضرت عمر سے فاروق کی ملاقات کا ہے کہ یہ تو اس سے گئے اور حضرت او سے کرنی سرکار کے سراپ ایکٹس کے بارے میں سوالات کرنے لگے انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پھر کبھی اس کو بیان کریں گے کہ حضرت فاروق اور حضرت علی محمد سے حضرت سے کرنی کس انداز میں پیش آئے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یمن کا علاقہ کرب کے رہنے والے آپ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درجہ صحابیت پر فائز ہو سکتے تھے لیکن اپنی ماں کی خدمت کے باعث وہ درجہ صحابیت پر فائز نہ ہوئے لیکن اتنا مقام اور مرتبہ بلا کہ نبی پاک نے بھی فرمایا کہ ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا کیونکہ انہوں نے ماں کی خدمت کی اور ماں نے جو دعائیں دی ان دعاؤں نے حضرت ویسے کرنی کو یہ مقام اور مرتبہ تھا فرما دیا اور ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آنا ان کی خدمت کرنا ان کے حقوق ادا کرنا ہر وقت ان کی بھائیں لینا یہ تو بڑے درجات کی بات ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ ما من والدن بارن ینظر الہ والدہ نظرتن رحمتن اللہ قتب اللہ لہو لکل نظرتن حجتن مبرورتن قالو و ان نظر کل یوم میں اتمردن قال نام اللہ اکبر و اطیم سرکار نے صحابہ کی مجلس میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لگے کہ جو شخص جو بیٹا ماں امن والدین بارمین والدین نظرت رحمتن یہ جو ایک متبہ اپنے ماں باپ کو محبت بری نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ کا طب اللہ نظرتن حجتن مبور اللہ تعالیٰ اسے ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب ادا کرتا ہے یعنی خدمت کرنا حقوق ادا کرنا بڑی بات صرف محبت بری نگاہ سے دیکھ لینا یہ بھی اجر سے خالے نہیں اور اس کا عجر کتنا ایک حج مقبول کا ثواب انسان اتنا طویل سفر کرے تکالیف اور سوبتے برداشت کرے پھر بھی اس سے یقین نہیں ہوتا کہ میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن سرکار نے فرمایا حجا حج تن مبرو تن مقبول حج کا ثواب اسے ملتا تو آگے پھر صحابہ کرام تھے ادر پر بڑے حریض سے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اجر میں بخیل نہیں تھے حریض سے بہت زیادہ اجر کے معاملے میں سواد کے معاملے میں ان کی تما ہوا کرتی کہ مزید کچھ مل جائے تو فوراً یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی نذر میاں کا مرہ دن اگر کوئی بیٹا دن میں سو مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت بری نگاہ سے دیکھتا تو کیا اسے سو مرتبہ سو حج مقبول کا سلاب ملے گا سرکار نے فرمایا نام اللہ اکبر واقع ہاں اے میرے صحابیوں اگر کوئی سو مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کو محبت بری نگاہ سے دیکھے گا اللہ سو حج مقبول کا ثواب اطا فرمائے گا اور فرمائے اس لیے کہ اللہ اکبر وہ اطیب اللہ بہت بڑا ہے اور بہت پاک ہے طیب ہے لہذا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے پھر سرکار کا یہ فرمان بھی اپنے مقام پر کہ اپنے آپ کے ذہن میں ہی رہیں کہ یہ بات نہیں کہ انسان ایک مرتبہ محبت بری نگاہ سے دیکھ لے اور پھر نافرمانی فرمانی کرتا رہے یہ اس شخص کے لیے کہ جو فرما بردار دی ہو ان کی خدمت بھی بجا لاتا ہو تو اس کی محبت بری نگاہ اس کے کام آتی ہے سرکار نے فرمایا کہ والدین کے نافرمان فرمان کی بخشش بھی نہیں ہوگی جیسا کہ پہلے بھی میں نے اس کیا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا حضور نے فرمایا کلو سلوب یقر اللہ انہا ما اللہ اللہ کل والدین سرکار نے فرمایا کہ انسان کوئی بھی گنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے سوائے والدین کے حقوق کے جب تک ماں باپ معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اس کو معافی نہیں ملے گی دبیت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آئے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی حالت نزا میں ہے اس کی روح نہیں نکل رہی یار رسول اللہ آپ کرم فرمائے تشریف لائیں حضور تشریف لائے دیکھا کہ اس کی حالت نزا ہے رو اٹکی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے والدین میں سے کوئی حیات ہے اس کی یاس اللہ اس کی والدہ زندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ بلایا گیا سرکار نے فرمایا کہ تم اس سے ناراض ہو اس نے اس کی یاس اللہ میں اس سے ناراض ہوں اس نے مجھے بڑی ازیت دی ایک دن یہ باہر سے آیا اور اس نے لکڑی اٹھا کر مجھے ماری یا رسول اللہ میرے پاؤں میری لات کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس قسم کی ظلم اور زیادہ میرے ساتھ کرتا سرکار نے فرمایا اس کا آخری وقت ہے رو نہیں نکل رہی لہذا تم اسے معاف کر دو تاکہ اس کی رو نکل جا ماں کہنے لگی اللہ اس نے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں میں اسے معاف نہیں کروں گی سرکار نے بار بار سمجھایا لیکن وہ نہ مانی ظاہر ماں ماں کی اس کو تکلیف پہنچائی دل میں لگ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کے ایسا کرو لکڑیاں اکٹھی کرو آگ جلاؤ اور اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو آپ کا یہ فرمانا تھا صاحبہ لکڑیاں جمع کرنے لگے ماں کی ممتا تڑپ گئی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اس سے سچے دل سے معاف کر دیا لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بیٹا آگ میں جلے بس اس کا یہ فرمانا تھا کہ صحابی جو حالت نظام میں تھے بڑے سکون کے ساتھ اس کی روح نکل گئی تو دیکھیں حالت نظام میں بھی انسان کی روح اٹک جاتی ہے اور انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا ہو تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی خدمت کریں بجا لائیں جس حد تک ہو سکتا آج اور انتصاری اس سے قبل آپ اعتقاف میں ہیں اگر کوئی غلطی کوتا ہو گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں اور اعتقاف سے اٹھنے کے فوراً بعد جا کر اپنی ماں سے اپنے باپ سے معافی مانگیں اس غلطی کا ذکر کریں اور خطائیں معاف کروائیں ان کے منہ سے کہلوائیں تاکہ سنت ہو جائے کہ آپ کی ماں نے آپ کے والد نے ہمیں معاف کر دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں وہ غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے اور اگر کسی کے والدین حیات نہیں ہیں اور وہ حالت ناراضگی میں فوت ہو گئے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے ناراض گئے ہیں تو فوکا کرام کہ نے اس کی بھی صورت بیان کی ہے وہ صورت یہ ہے کہ اس کی اولاد کو بیٹے کو یہ چاہیے کہ وہ تین عمل کرے تو ناراض والدین اس سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی رضا عطا کر دے گا یعنی ان کی وفات کے بعد اگر زندہ نہیں ہے تو تین عمل کریں ایک عمل تو یہ کہ بیٹا برائی کو چھوڑ کر عمالے سالے اختیار کر لے نیک عمل کرنے لگ جائے اور دوسرا عمل یہ ہے کہ جب بھی دعا کریں اپنے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں اور جو والدین کے بھائی ہیں بہنیں ہیں یا ان کے دوست ہیں عزیز اقربا یعنی جو ان کے قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ سلح رحمی کے ساتھ پیش آئے یعنی ان کے حقوق ادا کرے یعنی اگر ماں باپ کے بھائی ہیں آپ کے چچا ہیں تایا ہیں یعنی آپ کے ماموں ہیں یا ان کے چچا زاد بھائی ہیں خالہ آزاد بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اور جس کے ماں باپ حالت ناراضگی میں فوت ہو گئے ہوں اگر بیٹا یہ تین عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے والدین کی رضا عطا کر دیتا ہے تو اس لیے والدین کی روح مطمئن ہو جاتی ہے خوش ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا عمل صالحہ کر رہا ہے اور ظاہر بیٹا جب دعا کرتا ہے عمل صالح کرتا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ وہ دعا ماں باپ کے درجات کو بلند کرتی ہے اس کے علاوہ تو تمام عمال منقطع ہو جاتے ہیں تین عمل ایسے اذا مات الانسان یون کا تو عمل اس اور فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام امال منقطع ہو جاتے ہیں دنیا کے عمل دنیا میں اور اب قبر کا معاملہ ہے وہاں دنیا میں اگر دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی عمل کیے اس کا کوئی اجر ثواب اسے نہیں ملے گا لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی قبر میں انسان کے درجات بلند کرتے ہیں ایک تو یہ کہ صدقہ تم جاریہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہو کہ جو ایسا صدقہ کیا ہو کہ بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو اس کا درجہ قبر میں بلند ہوتا رہتا ہے جیسے آپ نے مسجد میں دری بچا دی فرش بنا دیا پانی کا اہتمام کر دیا مسجد بنوا دی کنواں بنا دیا جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے والے کے درجے بلند ہوتے رہیں گے اور دوسری بات کہ بھائی علم یوں تفاؤ کہ جس نے کوئی علمی کام کیا ہو یعنی وہ کوئی عالم دین ہو استاد ہو اس نے شاگردوں کو بڑھایا ہو تو مرنے کے بعد اس عالم دین کے شاگرد جب تک دین کی تعلیم پھیلاتے رہیں گے قبر میں اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے یا کسی صاحب نے کوئی دینی کتاب لے کر افادہ عام کے لیے اسے چھپوا دیا ہو یا خرید کر مفت تقسیم کر دیا ہو جتنے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے یہ علمی کام ہے وہ کتاب چھپوانے والے تقسیم کرنے والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا جو بھی کام وہ کرتا ہے علمی کام اس سے فائدہ پہنچتا ہے پھر سرکار نے فرمایا او والد ان سال ہن یا نیک اولاد کے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو ماں باپ کے درجے بلند ہوتے ہیں جب آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے ان کے درجے بلند ہو گے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے ان کی روح خوش ہوگی اور جب روح خوش ہوگی تو گویا وہ خود بخود آپ سے راضی ہو جائیں گے ان کی رضا مل جائے گی اور آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں پچھلے سال بھی یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی طواف کعبہ کر رہے ہیں دوران طواف آپ نے ایک نوجوان آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی اپنے کندھے پر ایک زمبیل اٹھائے ہوئے ہے اور طواف کعبہ کر رہا ہے حضرت اخواظ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ دوران نے طباع اس قریب ہوئے اور فرمان لگے یار نوجوان یہ طباف کر رہا ہے کعبہ کا طباف کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے یہ کندھے پر بوجھ کی اٹھایا ہوا ہے اس بوجھ کو ایک طرف رکھ دو اور آرام اور سکون کے ساتھ طباع کرو تو اس نوجوان نے آپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا حضرت یہ کوئی بوجھ نہیں ہے اس جمبیل میں میری بڑی ماں ہے میں اسے اٹھا کر حج کروانے کے لیے لایا ہوں اور دیکھتے ہوئے پہچان گیا کہ خواجہ حسن بسری ہے کہنے لگا حضرت اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی ایک مسئلہ بھی میں نے آپ سے دریافت کرنا ہے دل میں بڑا اضطراب ہے آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے کہنے لگا حضرت یہ میری بری ماں ہے میں ملک کے شام کا رہنے والا ہوں اور ملک کے شام کی آخری سرحد سے میں نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر یہاں تک لایا ہوں حج کروانے کے لیے اور حضرت یہ ساتویں مرتبہ ہے میں ساتواں حج اپنی ماں کو کروا رہا ہوں مسئلہ یہ دریافت کرنا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا حضرت خواجہ حسن بسری رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور فرمائے کے نوجوان بے شک بڑا کام کیا ہے کہ سات حج اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر ملک کے شام کی آخری سرحد سے لایا ہے سات حج کروائے ہیں لیکن نوجوان جہاں تک ماں کے حق کی بات کی ہے اگر تو اپنی ماں کو دنیا کی آخری سرحد پر لے جا اور وہاں سے کندھے پر اٹھا کر پیدل حج کروانے کے لیے لائے اور ستر مرتبہ بھی حج کروائے تو, تو اپنی ماں کا اتنا حق بھی ادا نہیں کر سکتا وہ جو پہلی مرتبہ تجھ میں رو پڑی تھی تیرا جسم اس کی ماں کے پیٹ میں بنا تھا اور ت نے ماں کے پیٹ میں حرکت کی تھی تیری حرکت کے بعد تیری ماں کو جو تکلیف پہنچی تھی تو اس پہلے درد کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا تو ماں کا اس حد تک درجہ ہے اور نبی پاک نے حدیث مبارکہ میں اور بزرگاندین نے مختلف انداز میں سلطان العارفین خواجہ یزید مسامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات بھی آپ کو پچھلے سال سنائی تھی کہ آپ پوری رات ماں کے انتظار میں پانی کا پیالہ لے کر کھڑے رہے اور ماں سوئی ہوئی تھی پانی مان کر اور صبح آنکھ کھلی تو پانی پیش کیا ماں نے دعا کی با یزید عام آدمی تھا اور پھر خواجہ باٮٔود بستانی مرتبہ ولایت پر فائز ہو گیا ماں کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت با عدید بستانی کو اپنا ولی بنا لیا اور بہت بلند درجہ عطا فرمایا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں جن کے والدین حیاتیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے والدین انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی دراجات کی بلندی عطا فرمائے اور اللہ تبارک بطالا ہمارے ان کلمہ کلم و کلام کو اپنی بارگاہ میں درجۂ قبول الحمد الحمدللہ رب العالمین ولاحمۃین و سلاۃ وسلم واسقیاء والمرسلین السلیم و علا اجمعین یا اجماعین العالمین یا رب العالمین یاحبین جو کچھ کہا سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی فرما اے احباران جتنے حاضرین تیری بارگاہ میں دس بادوا جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کی کا فرما اور جن کے والدین وصال فرما گئے <تصفح> یا اللہ تو ان کے دراجات کی بلندی آتا فرما اعبار اللہ ان کی قبول کو حد نکاح تک اشادہ فرما انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ آتا فرما یا اللہ ہمیں ان کے سال ثواب کے لیے دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما تمام مذادق متبافات یا شریف تین دفعہ کل شریف پڑھ کر تمام مومنی ممینات کے والدین کے روحوں کو سالت ثواب کریں بسم اللہ اللہم ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم الحساب اللہم رب ارحمهما كما رب یعنی صغیرہ اللہم اغفره ورحمه وانت خیر الرحمن اللہم ربنا اغفر لنا ولی خوارنا الذین سبکون ولا تجعل في قلوبنا الا الذي امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وبركاته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلى الله على اخر محمد وعلى اله وصحبه